بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے الحمد للہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد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 یا جبال اویبی معہم والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اور ہم نے دعوت کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی اے پہاڑو ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا اور ان کے لئے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا اَن اعملتا بغات وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ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 لگو مش کر دور یا میرو د شکرو قری روم بکو وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے یعنی قلے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں اے ادا کی اولاد میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں فلما قضینا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 کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو زندگ کی تکلیف میں نہ رہتے پہلے سبا کے لیے ان کے مقام بودوباش میں ایک نشانی تھی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 یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا سریح گمراہی میں ولا نسأل کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرشش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرشش ہوگی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 نأذكر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 دو زک کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو كان رو دیا يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفتم مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاء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 وما من كتب وما أرسلنا إليهم قبلك من اور ہم نے نہ تو ان مشرقوں کو کتابیں دی جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ تو ان سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا مگر انہوں نے تقزیت کی وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكيد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 اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ مِن مَكَانٍ بَعْدِ اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے وحیل